شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعل وما ما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل و اسحاق ان ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب نقف وی نیوم الحساب صدق اللہ علسم بات وہ رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہلیال کو جو وادی غیر زیزر یعنی مکہ مکرمہ میں چھوڑا تو یہ دو تین دعائیں کی ہیں ان میں سے ایک دعا یہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن والا بنا دے دوسری دعا یہ کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میری اولاد کو بت پرستی شرک سے بچانا تیسری دعا یہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی اولاد کو ادھر چھوڑ کر جا رہا ہوں لیو کی مسلح فجح الفتمن النا سے تحویل کہ میری اولاد نماز کی پابند ہو یہ ایک والد کی ذمہ داری ہے کہ پرمن رہیش دینا شرک سے بچانا اسلام کی دعوت دینا وہ ساری چیزیں وہی ہو رہی ہیں اس شہر کو امن والا بنا بہت پرستی سے بچا اور جس جگہ میں میں اپنی اولاد کو چھوڑ جا چھوڑ کر جا رہا ہوں یعنی حجاز مقدس میں لیوقی مسئلہ ان کو نماز کا پابند بنانا یہ تیسری دعا ہے کیونکہ نماز ایسی چیز ہے کہ اس سے سارا نظام انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتا ہے جب تک نماز ٹھیک ہو جاتی ہے تو سارا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے جب تک جس کی نماز جتنی کمزور ہے وہ دین کے لحاظ سے اتنا کمزور ہوتا ہے اور اہستہ اہستہ ترتیب بن جاتی ہے بندہ سمجھتا ہے نا کہ یہ تو بندہ دس دن ہو گئے مہینہ ہو گیا نماز کا پابند ہے لیکن ابھی فلانے فلانے کام تو یہ کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے کہ ابھی اس کی نماز کا محکا ہو نہیں ہوئی ہے جب صحیح معنی میں نمازی ہو جائے گا سارے گناہوں سے بچ جائے گا قرآن کا اعلان ہے کہ انَسلا تنہا انلفاشا ولملکر وباحش سب گناہوں سے چھوٹے بڑوں سے نماز روکتی ہے جب انسان کو ابھی تک جھوٹ کی بھی عادت ہے دھوکھے فراٹ کی بھی عادت ہے تو نمازی بھی بڑا بظاہر پکا ہے لیکن اس کی نماز ابھی صحیح نہیں ہے ایک حدیث میں آتا ہے نا بہت سارے نمازی ایسے ہیں کہ ان کی نماز کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے وہ یوں ہی رد کر دی نیچے پھینک دی جاتی ہے وہ نماز اس طرح ہی ہے جب نماز صحیح ہو جائے تو سارا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مشہور جو اپنے تمام گورنروں کو جو خط لکھا تھا کہ آپ لوگ جب تک نماز کے پابند نہیں ہوں گے تو سارا زمانہ آپ لوگوں کی صفائی پر گواہی دیتا رہے میں نہیں مانوں گا جب آپ لوگ نماز کے پابند نہیں ہوں گے تو سارے لوگ آپ کے حق میں گواہی دیتے رہیں کہ یہ بہت اچھا بندہ ہے بہت اچھا گورنر ہے میں نہیں مانوں گا آپ بہت بڑے بڑے کرپشن کریں گے جب نماز کے آپ نہیں. ہاں جب نماز کے پابند ہوں گے تو پھر میں مانو گا کہ یہ لوگ بیت المال کا پیسہ نہیں کھاتے ہیں فلان نہیں کرتے ہیں یوں نہیں کرتے اس طرح تو ابراہیم علیہ السلام نے تیسری دعا کی کہ اے اللہ میری جو یہاں پر بیوی کو بچوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں ان کو نماز کا پابند بنانا یہ دعا ہو گئی یہاں تک تو ان کے لحاظ سے ذاتی دعا تھی کہ جدر میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں یا اللہ اس علاقے کو پرامن بنانا بت پرستی سے بچانا اور ان کو نماز کا پابند بنانا یہاں تک جو دعائیں ہیں وہ اپنی اولاد کے ذات کے لحاظ سے ہیں ان کے عقیدے کے اعتبار سے ہیں عبادت اعمال کے لحاظ سے اب زہر یعنی روحانی اعتبار سے یہ سمجھ لیں اس کے بعد والی دعائیں ہیں وہ دنیاوی لحاظ سے ہیں کیا فجا سے تحویل اے اللہ لوگوں کے دل اس علاقے کی طرف مائل کر دینا اب یہاں تو صرف ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے لیکن پانی جاری ہو گیا ہو سکتا ہے اس وجہ سے لوگ آ جائیں لوگوں کے دلوں کو اس وادی مقدس کی طرف مائل کر دینا اور یہی ہوا یہ دعا قبول ہو گئی کہ وہاں سے قبیلہ جرم گزر رہا تھا جب پانی دیکھا ہے تو وہاں آبادی شروع ہو گئی اور قبیلہ جرم نے حرات اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی ہے فجل افضتم من الناس تحویل ایم چوتھی دعا تیسری دعا ہو گئی چوتھی دعا پانچویں دعا ہے ورزق ہم من السمرات لا اللہ ہم اب زیر ہے کہ رہیش کے لحاظ سے پر مانگا نظام عقیدے کے لحاظ سے بات مانگی کہ اولاد بد پرستہ بنے نماز کی پابند ہو پھر اکیلا بندہ انسان ان سے مشتق ہے معاونست ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے سے انسان کا نظام چلتا ہے تو لوگ ادھر آ کے رہنے لگ جائیں یہ دعا بھی ہو گئی اب زیر ہے کہ انسان ہے فرشتہ تو نہیں ہے کہ اس کو کھانا ضرورت ہے تعام اس کی ضرورت ہے تو اس کے لیے دعا مانگی ورزک ہم منظمرات لالم یشکر کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کے پھل کھلا اور پھل کھا کے تا تیرا شکر خوب بجا لائے بندہ کھانا کھاتا ہے بسم اللہ علیہ برکت اللہ پھر اس کے بعد دعا ہے وہ دعا کیا ہے وہ دعا یہی ہے کہ اللہ نے جو ہمیں رزق حلال کھلایا ہے اس کا شکر ادا کیا جائے کہ الحمدللہ للہ اللہ زیا تمام تعریفیں اسی ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھانا کھلایا ہے پانی پلایا ایک تو اس کھانے کے اوپر تعریف ہے کہ وہ تام بھی تو اسی کی طرف سے آیا ہے مزید تعریف یہ ہے کہ اللہ نے ایسی صحت عطا کی ہے کہ کھانا بھی تو کھا رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں ان کے پاس رزق ہے کھانا ہے لیکن وہ تو کھا نہیں سکتے ہیں ایسی پابندیاں لگ جاتی ہیں تو یہ بھی تو ایک عجیب بات ہے تو اس لیے فرمایا کہ وہ کھانا جو آپ نے ہمیں اللہ کھلایا اس پر آپ کی تعریف ہے الحمد للہ اطامہ کھانا تو خود ایک نعمت ہے لیکن بعد نعمت, تو نعمت تب اچھی ہوئی نا کہ جب انسان کے کھانے کے لیے وہ صحیح ہو، ڈاکٹر نہ کریں. کریں حرت ابراہیم کی ان دعا میں دینی تربیت بھی ہے، بھی بھی ہے. اور یہی والد کی ذمہ داری ہے کہ صرف دینی تربیت پر زور دے رہا ہے اور اولاد کی جو ایک ضروریات ہیں اس طرف توجہ نہیں ہے جو دنیاوی ضروریات ہیں لازمی یا صرف دنیاوی ضروریات کی طرف ہی اس کی دوڑ ہے کہ یہ ان کے لئے مکان ہونا چاہیے یہ گاڑی ہونی چاہیے یہ فلان ہونا چاہیے اور دینی تربیت اس نے نہیں کیا یہ غلط بات ہے دونوں پہلوں پر نظر ہونی چاہیے اور یہ والد کی ذمہ داری ہے آپ دیکھیں کہ عرد ابراہیم علیہ السلام آنا جانا لگا رہا وغیرہ لمبی بات ہے کہ جس وقت اسماعید علیہ السلام کی شادی ہو گئی تو اس وقت بھی آپ آ جا رہے ہیں اور وہ جب آئے تو اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے ان کی اہلیہ موجود تھی تو انہوں نے پوچھا کہ کیا حال حوال ہے اسماعیل کا تو اس اہلیہ نے بدنامی شروع کر دی جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے کوئی حال نہیں ہے گھر میں رہتے ہی نہیں ہے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے بات ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلو وہ جب آئے تو انہوں نے کہنا ایک بابا آیا تھا وہ آپ کو سلام کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر لیں تو وہ واپس جب آئے تھے تو انہوں نے بیگم کو طلاق دے دی تھی کہ وہ میرے والد تھے اور آپ نے کہیں کوئی ویدوی کی بات کی ہے وہ مجھے حکم دے گئے ہیں کہ آپ کو طلاق دے دیں طلاق دے دی پھر ایک برسے کے بعد آئی دوبارہ ملاقات ہوئی اس خاتون سے پوچھا کہ آپ کا دوسری بیوی تھی آپ اسماعیل علیہ السلام کی کیسا آلس نے کہا بہت اچھا ہے پیغمبر کے گھر میں ہوں اللہ کا فضل ہے یہی تھوڑی سعادت ہے پھر ایک وادی مقدس یعنی حرم میں ہوں اس وقت بیت اللہ بھی بن چکا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ جب آئے اسماعیل تو ان کو میرا سلام کہنا کوئی بابا آیا تھا سلام کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ گھر کی چوکھٹ بہت عمدہ ہے اس کی قدر کرنا وہ چوکھٹ کے وہ آج تک جہاں میزن ہے ہرم پاک میں اذان جہاں دی جاتی ہے اس کے ساتھ وہ پورے حرم نے ایسا نہیں ہے اس کے ساتھ ایک پلر سے دوسرے پلر پر یوں چوکھٹ کی ترتیب بنی ہو پورا ایک علاقہ ہے یوں چار پانچ سات پلروں پر اسی طرح جہاں اذان دیتے ہیں اور بندہ طواف پورا کر کے نا وہ سیڑھیاں چڑھ کے تو پھر صفا کی طرف جاتا ہے وہ صفا والی سیڑھیاں اور اذان کے درمیان والی جگہ ہے وہ وہی ہے جو چوکھٹ ہے حیرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ اسماعیل علیہ السلام کا گھر تھا تو بات یہ ضرورت تھوڑی سی سوچنے کی ہے وہ یہ کہ والد کی ذمہ داری اولاد کی تربیت ہے اس کا خیال رکھنا ہے جس طریقے سے زہری زندگی کی ضروریات کے لحاظ سے والدین خیال رکھتے ہیں اپنی اولاد کا ایسے ہی ان کی دینی تربیت کے لحاظ سے بھی والدین کے ذمہ ہے اولاد کی تربیت کرنا آپ دیکھو اولاد تو جو ہو گئی ہے وہ تو شکار کرنے گئے ہوئے تھے اسماعیل علیہ السلام تو شکار کرنے گئے ہوئے تھے اب بال بچے دار آدمی ہیں اور یہ بزرگ ابراہیم علیہ السلام شام سے آتے ہیں اپنے بچے کو ملنے کے لیے بچے کو حکم نہیں ہوا اجازت نہیں ہوئی کہ بچہ یہاں سے سفر کر کے مکہ مکرمہ سے شام کو اپنے والد کی ملاقات کے لیے جائے والد کو ہر چند سالوں بعد حکم ہوتا ہے کہ آپ جائیں اپنے بچوں کو حال اوال پوچھ کے آئیں دیکھیں اللہ کا حکم ایسا تھا اور بچے شادی شدہ ہو گئے بڑے ہیں لیکن والد ان کی تعلیم و تربیت پر پوری نظر ہے اور اس عورت نے جواب صحیح نہیں دیا تو حدت دے گئے اور جب اس عورت نے جواب صحیح دیا تو اس کے لیے اس کو شکر وجا کرنے لانے کی توفیق کی طرف ترغیب دے گئے یعنی والد کی ذمہ داری اولاد کے بالغ ہونے تک ہے بندہ یہ سمجھتا ہے بڑے ہو گئی شادی ہو گئی اب ہماری ذمہ داری ختم نہیں جتنا آپ سے ہو سکتا ہے وہ ذمہ داری ہے کو ان فسقم باہلیکم نار تو یہاں پر پانچویں دعا یہ چوتھی دعا یہ کہ سجد الافدت من الناس تحویلی کہ لوگوں کے دلوں کو اللہ پاک مائل کر دے اس وادی مقدس کی طرف کہ میری گویا کہ بیوی اور بچہ اکیلے رہتے ہیں چنانچہ قبیلہ جرحم کے لوگ مکہ مکرمہ میں آکے بعد ہو گئے یہ جرحم کے قبیلہ یہ یمن کا ہے میں نے اس دن درس میں تفصیل سے تاریخ بیان کی تھی کہ اصلا دنیا کے اندر اصلا عرب وہ یمن ہے سعودی عرب بھی اصلاً عرب نہیں یہ مستعرب عرب ہے اصلن عرب جو ہے وہ یمن ہے کہ وہ اوس اور خضرت قبیلے بھی جو مدینہ طیبہ میں عرب کے قبیلے آباد تھے آپ آب صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو اوس اور حضرت بھی یمن کے ہیں وہ جو لقت کان سبین تھی مسکن ہم آیا یہ بھی یمن کا علاقہ ہے تو اصلاً عرب جو ہے وہ یمن ہے قبیل جرحم سے آپ کی شادی ہوئی یعنی اسماعیل کی گویا کے عراقی یعنی ابراہیم علیہ السلام اصل عراق ہیں پھر شام میں جا کے بعد ہو گئے شام سے حکم ہوا اپنی اہلیہ کو وہاں چھوڑ جائے وہاں اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی تو اسماعیل اصل عراقی ہیں اور آپ کی اہلیہ یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ وہ یمنی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا نان کا خاندان وہ امی کے وہ یمن کے علاقے کے ہیں تو اصل عرب جو ہے وہ جمن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی رکن جمانی کے جو اوپر اپنے حج کے موقع پر کی کہ الحکمت من الجمن, ال ایمان من الجمن اور اس وقت دنیا میں صرف دو ہی ملک ہیں دوستو اب تیسرا تھوڑا تھوڑا دنیا میں اس وقت صرف دو ملک ہیں جن کے اوپر ڈراؤن حملے ہوتے ہیں ان کے ایمان کی وجہ سے ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں ایک پاکستان ہے اور ایک یمن ہے جو اس بیچارا اسی لحاظ سے ہو یمن میں اور بہت اچھے لوگ ہیں یمن کے سادے سادے لوگ ہیں ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں اور جوپڑا نما گھر ہیں بس ہر چھ مہینے سات مہینے بعد وہ بس بک کر کے عمرہ کر کے واپس آتے ہیں یہ بڑے بڑے امام صاحبان جو حرمین کے امام ہیں یہ اصلا یہ بھی یمنی ہیں عبد عبدالرحمان حضیفی صاحب جنہوں نے ایک زمانے میں بڑا سخت فتویٰ بھی دیا تھا جو مدینہ طیبہ کے کے مسجد نبی بڑے امام ہیں اصل اصل یمن ہے یہ جو بڑے پیارا سا قرآن مجید پڑھتے ہیں جو امام صاحب آج کل بیمار ہیں اللہ پاک ان کو کامل عاجل نصیب فرمائے جو ادھر پاکستان میں بھی دو سال پہلے جو جن کو سدیس صاحب کہتے ہیں یہ بھی اسلم یمن ہے کیونکہ جو قانون سعودی نے بنایا تھا کہ فیصل صاحب کے زمانے میں کہ اس اس سن سے پہلے پہلے جو لوگ سعودی عرب میں آباد ہیں وہ آ کے اپنے پور کریں تو بس وہ عرب ہیں تو بہرحال بات یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی تربیت ہو رہی ہے وہ شادی شدہ ہو چکی ہے وہ بیوی نے جب صحیح جواب دیا یعنی اپنے سسر کو بہو نے جب صحیح جواب دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اسماعیل کو سلام کہنا اور کہنے کے ایک بابا تھا وہ یہ کہہ کے گیا ہے کہ اپنی چوکھٹ کا خیال رکھنا یہ قدر والی چیز ہے تو بات یہ ہے کہ اچھی تربیت جب گھر میں ہو دوستو تو پھر اچھا آگے ماحول بنتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا پانچویں ہے کہ پھل ان کو کھلانا پھل جنتی میوہ ہے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کیلے بہت زیادہ کھاتے تھے کہتے ہیں پھل تو سارے جنتی ہیں کیلا مجھے اس لیے زیادہ پسند ہے کہ اللہ پاک نے خود ہی اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہوا ہے کوئی گن من بیٹھتے بھی ہے تو چھلکے پہ بیٹھتا ہے اندر تو کوئی نہیں پھر نہ اندر سے اس کے کوئی بیج نکلتا ہے نہ کوئی اور دھاگے جیسے مالکے میں, میں جاتے ہیں تو پھر سوچ آتی ہے ماشاء اللہ پاکستان میں سبزیاں کتنی ہیں پاکستان میں تو سانس کی قسمیں نہیں گنی جاتی سبزی منڈی میں آپ جا کے دیکھیں فروٹ کتنے واقعی ملک، بہت سارے ملکوں میں ایک دو فروٹ ہو گئے ایک دو تو یہی پاکستان چھوٹا سا ملک ہے اور نے ہر نعمت ان میں سے فروٹ چیز ہے ہم تو سڑا سڑا کے بنا بنا کے پکوڑے تو کبھی سموسے تو کبھی کیا, تو کیا پیٹ بھی خراب اس میں سارا نظام بھی خراب میں ایک دفعہ مدرسے میں تھا تو محترا مولانا طلحہ صاحب کا بیان تھا یہ طلح صاحب وہ ہیں جو مولانا شیخ العدیث جو تبلیغی جماعت والی کتابیں نہیں لیکن ان پر لکھا ہوتا ہے شیخ العدیز زکریہ شیخ العدیز زکریہ رحم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں حیرت مولانا تعالیٰ صاحب آج کل بہت بوڑھے ہیں زندہ ہیں ماشاءاللہ وہ بیان کر رہے تھے مدرسہ سولتیا میں اس وقت مدرسہ سولتیا سعودی عرب کے بالکل مسجد حران کے بالکل قریب تھا اب دور ہو گیا ہے جو توسیع ہے تو کہہ رہے تھے چار زہروں سے بچ کے رہو جسمانی چار زہر روحانی ان سے بچ کے رہو صحت صحیح سحی رہتی ہے زہری بھی اور صحت صحیح رہتی ہے ایمان کی بھی وہ بڑی اچھی باتیں مجھے ایسی یاد ہو گئی ہیں کہ چار زہری زہریں ہیں ان سے بچنا ہے تو انسان کی جسمانی صحت اچھی رہتی ہے ایک زہر ہے نمک کی ایک زہر ہے چینی کی یہ دو زہریں سفید ہیں اور دو زہریں تھوڑی رنگدار ہیں ایک مثالیں اور ایک یہ یہ یہ بوتلیں موتلیں وغیرہ اور فلان فلان اس طرح یہ چار زہریں ہیں جو انسان کے جسم کے لیے مثر ہیں وہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں یہ سمجھتے ہیں سب سے پہلے لوگوں کو یہی کہتے ہیں بھائی وہ مثال جات نہ کھانا تو پکوڑے فلان چیزیں نہ کھانا یہ زہریں ہیں اور چار چیزیں زیر ہیں روحانیت کے طور پر ایک انسان کے نفس کی نفسانی خیالات شیطانی کے آلات دو یہ چیزیں ہو گئیں ایک عام کافر ایک یہود یہ زہروں سے اعتبار سے, سے, سے, رہے رہے سے ابراہیم علیہ السلام کی دعا دوستوں پانچویں یہ تھی ورز کو ہم میں پھل اللہ کی نعمت ہے جب کوئی چیز کسی کی دعوت بھی کرنی ہو تو پھل سے کرے ہم تو دعوت بھی کرتے ہیں تو مٹھائی کا ڈبا لے کے جاتے ہیں اور مٹھائی کھول کے دیکھو تو بھی دیکھتے ہیں کون سا دانا چھوٹا ہے یا ہے ادھر لوگ مٹھائی کو کہاں شوق سے کھاتے ہیں جو اللہ نے نعمت مت وہ پھل ہیں وہ کسی کی دعوت کرنی چاہیے تو پھل کھلانے چاہیے ہے تو حیر الحیم علیہ السلام نے بھی پھل مانگے مخفی آپ سب کو جانتے ہیں میرے رب جو, ہے جو خفیہ ہے جو دل میں پریشان ہو کہ اولاد یا چھوڑ کے جا رہا ہوں جو دعا کر رہا ہوں مخفی نہیں ہے میری مففرت کر نماز کا پابند بنا میری اولاد کو نماز کا پابند بنا ہماری ہمارے والدین تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما یہی دعا ہے یہ تیر پارے کی آخر میں جو شروع شروع میں آدمی نماز پڑھتا ہے تو یہی دعا نماز میں رب یا مسلط و ضروری تھی رب بنا و تبل دعا حیرت ابراہیم علیہ السلام نے اس میں یہ دعا بھی, ربنا والے والی بھی کہ اولاد اچھی یہ ہے جو اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھے والدین کے لیے اچھی اولاد یہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے باقی بات انشاءاللہ کا